چھوٹے موٹے دے کیوں نہیں نبی مکان زہر فرما کے رب دسے میرا نبی دنیا دے محل بڑا من نہیں آیا یہ دنیا دے محل کرا کے چنت محل بڑا من آیا تا میرے نبی نے بنگلے نہیں پاون دے سونے نبی نے اتنے رکھے نے اپنے یارہ نو جنت کے محلہ بنایا پٹیا ان سورا جڑے نے سائنس قرآن سے نکلی یہ بڑی بڑی عمارتیں جی بڑے بڑے محلو بڑی بڑی کوٹیاں جو ہیں یہ سب قرآن سے نکلیاں بو خنزی ر نبی پاک دی آمد کے ویڑے موجدہ پہ دہر ہوں کہ محل پہ پاٹ پاٹتا نبی سرور قرآن چو کوٹھی بنی توجہ نہیں فرمائی نے سونے نبی حدیث آیا! مجموع زماعت کے اندر سرکار نے فرمایا وہ اس تو پے خراب دنیا لا پے عمارت فرمایا میں دنیا دنیا سوار نہیں آیا دنیا اجاڑ آیا آخرت سوار کیا مطلب دنیا اپنی شادی رکھو آخرت سمر جائے گی جی. کیوں سجنا میرے نبی کیوں کوٹھیاں بنگلے پاسے نہیں آئے کیونکہ جیڑی قوم کوٹیاں بنگلیاں چکر چ پی جی نا ان, دلوں میں دین دا درد نہیں رہتا دین دی فکر نہیں رہتی ماں بہن دی فکر نہیں رہتی عزت دی فکر نہیں رہتی غریب دی ہمدردی نہیں ریمس ہم کا خیال نہیں رہدا وہ جس لانتی بندے نے دس دس لکھ روپیہ چٹی خانے میں لا دینا دلچسپی کرنی ہے لانسیا کی نگاہ دین ماں بہن حضرت انسان کی قدر کی رہنی ہے میرا نبی دی قدر سکھا ہے انسان کی ہمدردی پڑھا ہے منو دے اے دنیا دی بجائے جنت دے محل بڑا اج کیوں لوکی ماں بہن ویچی کھڑے کوئی ڈی سی اوتے کھڑائی کوئی دفتر ویچی کھڑائی کوئی جہاز دھی بہ جی سود دو ہزار دیا گزار تنخواہ جب مرضی لا جاؤ ہاں جی وہ میں پوچھنا اگر انٹی خانے پاگل نہیں تو ہوتا ہے انہوں کوگلے پاگل نہیں تو ہوتا ہے کیوں نبی دی گل سننا آج گوارا نہیں ڈیفس دنسان کی ہمدردی کا گل ہار ویخنا ہودل جی تین پیدل اتو لین اور ڈیفینس نہیں لو رہا رہا اندر پیدل نہیں گزر دیں کسی نئے ہمرد نے جنہوں نے لیا بندے مسلمان نو پیدل نہیں لگن دینا انہیں اس کی روٹی کا خیال رکھنا کر کے پہلو دیسی بندے تیرے پیو دس جی گھر ساتے سن تو بند درد ہوتا لگتا بندہ فر کے لیا سن یار بہ پراوا شام کا ویلا کدھر چلے روٹی کھا سو ٹر جائیں ہوں کتے کے پوترے لانسی نے جہاں جیب ہوں وہ بھی کھو لینے قوم یافتا پولیس والے سڑک تلوتے ہوتے نہیں جڑا لنگے یار چاہ پانی پا پانی پلائی جا پیتری مسافر ہوے الٹا وہ پلاوے بلے بلے بھائی کوئی عجیب ہی کمینی جنس تیار ہوئی خری اصل دنتے سا بھائی رات تو مسافر لکھا سی کار والے آتے سن برا بہ جا کچا لے لے پانی پی لے اے عجیب جن سے یہ سگوں نے وہ کچا پانی دے ہوں انہوں کے پترا کے دل چرس ہونا کی رحم ہونا بندیان چلو تھلے فوٹو وکری آ وکری آ سبے کبھی وکری آ نہیں پھر ایڈی سہل پرست قوم پہلو لوٹے ہوں سن پھر سوچیا لوٹا جو ہوگا تو ایک لوٹے نال فلنا پینا دوجے نال ساف کرنا پینا ہوں انہوں چا کٹا مانجا بٹن دباؤ تے سفائی اللہ میری تو پھر جانا گند کٹانے دو دو تین تین طرح کے لٹرین پیرا بھار وکھرے تے پتا بھار اخبار پڑھ دیا بس بسوار بچہ کوئی اقل کر پاگل آ پاگل بے وقوف بنیا کھڑے بے ویچ بے کے اخبار پہ پڑھی گند پیا صاف ہوں ایمان نسو جس قوم دی اقل تھے تک پہنچ جائے یہ لہنتی کدو انسان کا درد رکھتے ہاں تاج انسان ترفدا مرے گا مجا لے جی کسی نرس آ جائے ادر ویکھو میں گل کرنا تو خر بے نہیں گئی میں چان دے رہا یہ چان لو ان شاء اللہ توجہ ہے نا میں بیٹھو چپو آ ڈفینس دال لاہور د آس پاس بڑی بڑی سکیم بن گیا پہ بن رہی ہیں سکیم پن دس دس بھی بروبے چ باہر گیٹ بنیا کھڑے کئی دن یہ ایڈی وی بتی اچھتی رہے گی جیڑی ایک رات کے اندر میرے خیال سے ہزار روپئے کی بتی خرچ کرتی ہونی پھر ایویں کمبے لگے ہوتی لگی ڈیفینس کے دیکھو کدڑ رہ بتیاں بلدیاں غریب بندہ غریب بندہ یہ رات نو بلب اے جڑا جگ دیسی بندہ سنتا اے رات نو نک بلب بھی اپنا بجھا کے سونا کہ بل پی جانے کہ نہیں میں پوچھنا جنہ لانتیاں نے گدڑا نو نظارہ روپے لکھان روپے دی بتی دینی ہے آکھے گا انسان رحم دل آخے گا شعور والے کیوں نہیں آخنا انسان کیوں نہیں آخنا رحم دل آخنا شعور جا بتی بھی گھر کی بجا کسوا ہے کیا حق نہیں بنتا کہ میں ہاں ہکا جانور پر او اگر انسان ہے شعور والے एक बत्ती भी अपनी बुझा के थोड़े ने ए हैन शौर रखते पढ़े लिखे हैं बेशूर ने बग्याल ने, ने, ने। यह इंसान ने और वेखो लाहती फौज तानती हकूमत गरीब का मीटर चैक कौन है ओ जड़े गिंदर चान देंगे وہ آپ نے وہ آپ نے حساب کمینی کافی سلیل بدباش حکومت کی نشانی ہوتی کہ تکڑے تردے سالما چھٹی رکھ کے ماڑے شریف تے بچے جڑے اپنے ہاتھ تک محدود رہن والے حضرت سکبر ہاکم بنے سن تو وہ فرمایا سا وہ نبی کیوں ہاکم بنے تو کیوں نہ حکومتوں ٹکرا لی سن ویختے سن پا سا نبی آدیا لے لیس جوان چکر لیا حکومت قائم کی سیدی کے اکبر فرما سن سالم میرے کمزور میں جب تک ہک ہک والے نہیں دیا نہیں چڈا گا اور یہ لال سی پتر آخر جا می جا کمزور ہوا سات لکھ رکھ کے जीड़ी रोटी वो रात को खाद्या उनके अभी बढ़ ला नवाज पुलिसनवालंजा इतने भी आए जनाह तो लैके सारे बईमान आए हैं कोई बंदे का पुत्र इस कौम लफा ही नहीं सब धोखे बाद मिस्टर को थोड़ा धोखा किया दस लख बंदा मरा छतों आता रहा کئی آیا موڈیاں سامنے آم آئے گا سبلی جنے آمچے سنتا جمہوریت آئے گی جمہوری نظام ہوگا بنانا جمہوری نظام اگریزی سبلی االت جہی انگریزوں کے کول سی کوئی شاید بدلی ہے نائن. بدلی تمے خوش ہوا بیٹھا جیسان جیسے بچاری پولی دنیا ہر سال نو جھنڈا پاکستان ہے قربان کر لے جان قربان وہ اگریز سے قربان ہے قربان ہو ٹھیک بھی ٹھیک ہے وہ ہے وہ جمہوریت تک سرکے جمہوریت میں اسمبلی ہوتی ہے جمہوریت دیتا جمہوریت نہیں ہوں جمہوریت اسمبلی ہے۔ آئین آئن بنا اسمبلی خدا آئین ہے اسلام ہوں سجنا در ویک گل لمی ہو گئی میں پچھا والا <gib> <glig> <hablan endings> <inside keep satSIuição> <proceedsBack> مقصد میرے پاک نبی کا فرما برداری سجڑا سارے نبی آپ دا حق نہیں رکھ دے نبی آمد تو بعد ہر نبی دے حق ساڈے نبی فرما برداری کا میں پوچھنا اے حق فرما برداری دا نبی پاک دے سجن،, حضور دے سجن باقی نبیا نو گا نبی ناراض ہو فرما برداری دا حق حضور تو لے کے تے انگریز نو دیسو ہوں دسو ہزور کن ناراض ہومانے کن ناراض ہو گئے سچی بولو فرما برداری دا حق نبی سڈے سا دے سامنے دوجے نبی نہیں مل سکتا دتی بیٹھا کچھ بولو تو میں ملا دے کقریر ایک جگہ سے میں نے کہا چی صاحب لنگر دا وقت ہو گیا بند کرو لالا موسا دی گل لنگر دا وقت ہو گیا بند کو میں اتائی مولا جد برے بھی مرے نا سر دیر ہوا تاکہ شہید ہوئے یہاں دی شہادت اتے پی ہے ساری خدا دا بندہ कोई लंगर की कौम कोई लंगर तुबहारा पेट तुबहर आवल पीवन नहीं आए खावन पीवन की गल हो खाने वादू ना उसे कटिया जे इथे आया ना तो मुड़ खान पीण नहीं आए इतने आए का कमाना अगले जहान की ہاں توجہ ہے کہ نہیں ایک دو میں کر لی تیسری گل سنو میرا جواب ملاد پاک دے بارے غلط نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ جی ملاد جڑا نا یہ پکا آکا آشک تے پکا سنی جا ملاپ چکرے بریلوی مول جان ادور مستانہ ہے پروانا ہے کہ نہیں سچی بولو لیکن میں تھن دسنا چاہتا کہ ملاد خالی جڑا ہے نا یہ عاشق ہون دی دلیل کی تھڈو مومنٹ ہونے کی نشانی نہیں بڑے بڑے مرتا بڑے بڑے کافر منافق بندے اس ملاد کے پردے لکے پھرتے ہیں چھپے پھرتے مسلم حکومت ریڈیو والے ٹی وی والے سکول والے پہر قیدری آد کرتے کے نہیں بولو لیکن کھے گا انہوں عاشق ہون, ہون دی پکی میرے نزدیک مومن بھی ثابت نہیں ہوتے جی ملاد کرتے حکومت آلے وی چھٹی کر دے نے ملاد دی ریڈیو والے بھی ملاد کرتے ٹی وی والے بھی کرتے اسکول والے بھی کرتے کر لیکن یہ دسو بھی کیا کرسمس نہیں کرتے <متصف> کرسمس کی چھٹی کرتے اچھا ایس کرسمس دن چھٹیاں ہوئی اچھا اچھا اچھا چھٹی کرتے کہ نہیں ریڈیو کے اتنے پروگرام آتے نے کہ نہیں ٹی وی سکول ہوں اچھا تو کرسمس دن کن بسنت کی چھٹی بھی کرتے ہیں بسنت میلہ بسنت میلا کن اچھا بسنت ہندو کرسمس چوڑیا کا ملاؤ مسلمانوں کا ہوں میں پوچھنا وا یہ کا مذہب دسو کی ہے شک سابت آدھے کرسمس دی دلیل کرسمس مناونا چوڑے ہون دی دلیل بسنت مناونا کتری ہو लो मैं हम सवाल कीता है, उठो कोई माई का ला ले तोड़ लिया और मैं साबित करो कसलमान ने किसे वेच है बालन के अगला भी बुझ गया है? سب وہ ہے سونا دنیا کے خلاف جان مہربانی وہ یہ آئیے کر کیوں بھائی بریلوی مولوی سدو جی آخو جہاں تسا ملاد نہ آدھے جی نا پکا سنی کر کے بابا مولوی نیوپیاں بڑے بڑے پا کے جناب جی جیٹا لا کے کاری صاحب ٹی وی میں آ رہی ہوں پھر حضرت صاحب خطاب کر رہے ہیں ٹی وی پر ریڈیو پر پھر اتر حضرت نات پیش کر رہے ہیں میں پوچھنا وا در ویخ اتنے تھوڑا کب تھڑا کرنا کرشتیاں ریڈیو دے اندر نعا بھی آدی تقریر بھی آدمی قرآن بھی آج بلا کدوانا نہیں آپ کی آدو بعد کی آپ دسو اچھا یہ دسو جا کچھ قرآن نعت تقریر تو بعد نے او زل حرام سمجھ کے دے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن آن کا حقے بھائی اس دے آن کا بھی حق بلکہ قرآن کا حق سے بنتا ایک گھنٹہ کنجر گانوں کا حق بنتا تروی گھنٹے ایو حرام سمجھتے ہیں یا جی سمجھتے ہیں بلکہ واجب سمجھ وہ آدھ نے ہم تفریح کر, پیش کر کے لوگوں کا دل خوش کر کے عبادت کرتے ہیں یہ بھی قوم کا حق ہے زیادہ جا شاہد جان دو خبریں اخبار والا ان پتر بڑھیا نا تو بابا بڑے بڑے مولویا آخیا جامع نہیں می والے ادھر ادھروں نے آخیا اللہ اس کو جنگلات کر دے ساری زندگی جہاد ہی کرتا رہا ہے آتاد تو انہ اخبار سے ویکنا ہوتا روزانہ وڈے اتنے صرف اتلے سفے کے اتنے کچھیا ڈولہ صاف سلطان ری وڑیا ہوتا خبریں اخبار والے پتر کا جہاد موٹا موٹا اسلام کے خلاف آیا شاید مڑ کی تی تقریر ایک جگہ فلم وال ساخیا تم جیسے لوگوں کو تفریح پیش کر سکتے ہو کرو لوگوں کا دل خوش کرنا عبادت ہے میں مولویوں کو جانتا ہوں جو پرتے کی بات کرتے ہیں تو گھر میں کتنا پردہ ہے تم جت سے دل خوش کر سکتے ہو کرو کیا مطلب جنہ پاٹ بغیر کی زیادہ کر کے دل خوش کرو میں تقریر ملتان گیا اتنے سنگھی دسیا ان تقریر کی تب سر تھوڑا جہار جیسے ہی دل خوش کر سکتے ہو کرو عبادت ہے تو میں خیا ان ماں کوئی کل جائے گھر سے یہ پیاماں جیسے دل خوش کر سکتے ہو کرو کیونکہ عبادت میں پوچھ لوں جن سور نجاوچ قرآن کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی آئے اور گانے کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی آئے وہ ہوتے والے کم کرو دو اسلام تو خارے جو کیوں جن نے برائی دا حق سمجھے اور دا oh مسلمان ہی نہیں جہا قرآن کوئی ود حق سمجھے برائی کا جو فرمائی اور دوسری گل سو اگر چکلے والے بلان چکلے والے کسی کاری کسے مولوی ن آخر مولی جی سویرے سویرے قرآن پڑ جایا کرو اتوں کاروبار کرنا ہوں بعد شروع کر گے ایمان دسو جہا کاری جائے گا ایمان رہے گا بغیر کاری لانتی ہو سکی جہرا اتے جا کے سورت شروع کر دس ویستے تھے کام اتوں کہنا شروع کرنا ہے ترویس گھنٹے چکلا چلاؤنا ریڈیو ٹی وی پہ کاری پہلو سے پڑھتا ہے اس کاری کے بوتھے تر نرا کنجر قرآن فروش محافظ قرآن نہیں حافظ قرآن اوڑا ہے ملہ ایمان فروشے جے کوئی امام حسین ورگا ہندا تھا تو او ساکھنا ذل لانتی ہو مائے تھے قرآن پڑھا یا پڑھو توانوا تھا کہ تُسا وڈے بغیرت اور بائیمان جے جڑے ایدہ وڈہ کم کی تی جے اوہ حق تے بندہ تھی اے لنچی جا کہ نا کھلے نا دن کیوں آتے کوئی مرے نہ مرے ساڑھے ہے ٹی وی پر ایک میرے سامنے پہ آخ یہ کاری صاحب ریڈیو سنگر ہیں یہ نات خان ریڈیو سنگر ہیں میں آخر نہیں جی یہ چکلا سنگر ہیں چکلے میں کنجر قرآن دیزت کر اچھا ایک دو, تیسلی مطلع مطلع دو شوئے. اگر کوئی بندہ دے دیرے تو مہمان, مہمان. تو او پانچ سات کھانے رکھ کے پلیٹ گندگی بھی رکھ دے ضمیر آ جڑا ہو سی مہمان اتھے بیٹھے گا جہا ہوگا نا ٹھیٹ اونے آخنا ایسا ادھر ویخ دی نہیں. سچی بولو جی مانڈا جا تو آخر یار پانچ سات جتھے تروی گھنٹے مستفا دی شریعت قتل ہوتے تو پوچھنا لانسی دچو او وہ بلانا لکھ دی لانت نے گھر تو جیٹھ تو تس آخ دسا در ویخ نہیں جڑا زمیر ش گیرت آشتیاں گو آخ میں تھان تے جانا ہی نہیں جب نویت شریو میں ہدیش بخاری کے حوالے گل کرنا میرے پاپ نے بھی سر ایک جان کے سفر آرام فرمایا ہے حضرت بلال فرمایا صبح جگانے نماز گئے بلال پاک کی اکھ لگ گئی سورج چڑے تو پش پی اٹھے سرکار نے فرمایا بلال جگایا نہیں ارد کی پی حضور جس رب نے تاریخی اکھ لائی اس میری بھی لا چکی دماغ اتنے سوچے نبی پتہ نہیں پورے چڑھن دیں سلانتی نبی کا نمازان دے اگو مسائل احکام رب بناونے سن نبی تو قضا کرا کے شریعت بنا چی سمجھ نہیں لگی ہاں میرے پاک نبی سرور جدو جا کے جرا موجود ہے سونے نبی نے نماز کلا کر فرمایا فرمایا اٹھو اس وادی چلیے اتے نماز نہیں کلا کردے اگلی وادی نماز پڑھانے اتنے شاید او میں پوچھنا وا وہ بھلا جتھے ایک نماز کدا ہو سرور نماز نہیں پڑی جب چوبی گھنٹے لانت ہوفر ہونا کی دعوت ہوے سامی آرام دستے ہو, ہو, ہو, ہو سارے چٹے تھوکے بئی مان لانتی شیطان ہی شیتان لے میں سوال اٹھا دینا تین سوال ریڈیو ٹی وی دے حوالے کیے نے تین گل چوتھی ایک ہوت د کتابیں لکھیا فکر دتاب جن شراب پیو تو بسم اللہ پڑھی شراب پینے پہلو جنہیں بسملہ پڑھیے کون ہو جاندہ ہے نام اللہ لوگ کافر کم ہو جانا اللہ کا نام کافر کرتا ان رب کا نام کافر نہیں پلیت سی حرام سی جدو پاک دا نام لیا مطلب بدلیا پلیت میں پوچھنا ایک پلیتی تو پہلو جاشلہ پڑھے کافر ہو جائے تری گھنٹے دی پلیتی تو پہلو جا قرآن پڑھتی مسلمان ہونا ثابت کرو ساڈا کلنڈر اقبال فرماؤں باطل پاتل پسند ہے لا شریک ہے باتل تری پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں نہ حقو پاتل نہ کر قبول تک <تصفح> توجہ ہے <تصفح> میں آج گیا فیروز سنگ مار روڈ پہ کچھ کتاب لین میںکان گل کیز یہ نہیں آخد اسلام برا آخو وہ صرف او وہ کوفر برا آخنا چڑ نہیں اگریز یہ نہیں آخدوں کہ اسلام برا کبو جے اسلام برا آخ تو مسلمان کپ سے آئے نا وہ آفر بڑا نہ آخ کیوں ان پتہ ہے جو دکو فرم برا نہیں آکھے گا تو آئے گا پھر پائی شیتان آ شان رب نو بھی میرے پانتا نہ پا چلو جے پا لینا میرے تے لان تھا کم از کم یہ کر کے شیطان دا فلانا کام ہے رب سونا فرمان ہے نا لا ہاں صاحب تو ہی دے رب ہے صرف مینو من ہوسن نہیں مننا شیتان نہیں مننا شیتانی نہیں مننی ہاں جی جی مینو من میری تعریف کرتان بھی نہیں کرنی کافر آتے نے رب نان تا کر کے ملاد بھی کر. کرسمس بھی کرسمس کا پتا جہن نہیں تصل کی کرتا پتا اصل گل وے کرسمس والے دن او سمجھتے نے حدرتی سا خدا دا پتر حضرت مریم خدا کی گھر والی حضرت عیسا خدا دے گھر پیدا ہوا کیک کٹو تو چیٹافر ہے یا نہیں اس شامل ہوا میں سکا کا مسئلہ کون سمجھا گیا اچھا ہو گئے وہ تو اچھا وہ بھی اکیلا کوفر وہ بھی کوفرو یہ تو پھر ہوفر ہو گیا سڈے اسلام کے مطابق نہ ہے سن اسی طرح آسمان لیکن پابند نہیں جتنے چاہ ٹورے جب چاہ تشریف لے جی ہوں سجڑ جہا لانتی شریق ہو <tos> مسلمان کتاب چھپی ہے تاریخی تاریخ اپنی چھپی تھو اپنی تاریخ اپنی تاریخ چھپی تھو تصویری شکل چ حضرت جی نہیں کہ کرسمس کےن کون کٹے سنو کرسمس کی تقریب میں زبیر احمد سہیل جڑا پڑھنا جانجو زبہ بندے کون جا دتا دربار سے کھیر دینا دے دربار پہ چاگر د मैं पूछना औतरी का चूड़िया केक दे छुरी फेरनी मां ने लांती सारे है ही लांति ने बता करे की किड़े किड़े सूरू चुने इतो गुलशन की तबाही के लिए तो एक ही उल्लू काफी है ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے موڑ انجام گلستان یہی ہوگا جڑا ہوا پیا حالت بھی ہونا ہے گورنر پنجاب خالد مقبول اور بشپ پاس لاہور الیگزینڈر <laughs> جان کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے آ, آ, حضرت آپ عالمی ملاٹ کانفرنس آخراہ پچھ رہا لال سی کا پوترا وہ فل جفراہ تحت تو جا میں کا کیک کٹنا ہے پہڑی آیات تحت نزدیک آشے کچھ آشا مان سڈ فارا نے لکھا ہے توجہ ساڈے فوکہ اکرام نے لکھے مجوسی کھانا کھانے کے وقت خاموش رہتے ہیں یہ عادت مجوسیوں کی ہے جس مسلمان نے کہا مجوسیوں کی یہ عادت بہت اچھی ہے وہ کافر ہو گیا حالانکہ آو... آو... کھانا کھانے کے وقت خاموش رہنا یہ کوئی کفر کی بات نہیں ایک چا کوفرے چفر چڑھا شریک ہوا کھڑا ہے مبارک دیتے ہیں تمہارے بھیجنے کی ضرورت کیا ہو جب خدا کی طرف سوچا سنا تینوں کھچڑی پکا کے دتی گئی میں وند پیا کرنا سڈا اسلام وند دا مذہب ہے ہر سنو میرے پاک نبی زندگی دے دو حصے نے ایک حصہ چالی سال دا ایک حصہ تئی سال دا چالی سال کے حصے کافر نبی تے خوش رہنے نے سچا آخر رہے امین دے رہے سونا دے رہے ہر تھر تاریف کرتے رہے تیر سال تو بعد جب نبی چالیس سال تو بعد جب نبی سرور نے رسالت دا اعلان کی دھد کا دھدی کا پانی کیا بنڈ کی حق باسل کا فرق ہے احکام اترے شریعت اتری جیڑے ہر جن سچا پیدائش تے خوش کدی کدی آدھے سن امی محفل کرتے سن تاریف ذکر وکرے ہو گئے چاہ گئے چر بل گئے مر گئے ابو جہل تک پھر کوئی برلا سی حضرت بلال وا جا مستفا رشالت کے اعلان تو بعد رہے سورت راہی حقیقت دا پر کم نہیں بے سو دا کئی بریا موہتی لیا ہوں سجنا کی بن گیا وہ پیدائش خوش ہونے والوں باری پہ ہوں ایو ٹولے لگے آئی ایک چالیا تے خوش کو مومن جہے چالی سے تری خوش آرحان آرحان آرحان آرحان آرحان حکوم برطانیہ والے سکول والے ٹی وی والے ریڈیو والے, والے اے خوشی کا اظہار کرتے تھے یہ جشن ملاد سے دے, دے لیکن جشن رسالت نہیں منا گے کیوں جن رسالت دا جشن کرف اسلام دی ونڈ ہو جاوے گی جب پروفیسر سکویا لہنتی سامنے گل کریے نا نبی پاگ کی شریعت پتا کی آتے نے پیچھے لے جانا چاہتے ہوج فیروز سن چیا اس دکان مال روڈ سے بڑا وڈا کنجر اپنی کجری نال فری ہاں جی جھاٹا شاٹا کٹیا بول شو باوا لال کیتے وہ پینٹ شرٹ دلہا بندہ چھتی پچھاڑیا میں پچھاڑ لیا میں آخیا لکھ دیا نہ میں آخر یہ اسلام تورتوں گرب آتی پھرتا یہ تو شاہی عورتوں کو گرب آنے والی ہوں کلو ریا گئی نہ نسل کی ٹیچریاں وت گئی जर खलोरिया भी गलू बड़ी लगी मौलवी साहब तो फिर कि मैं क्यों तू अतरीद यह अगर जा नहीं मर पिछा ही रह अच्छा तो फिर मैं उड़ी गल सोची मैं आख्या अगे जा मकसद है مسلمان آڈے نبی توجہ اگے جاؤال پیچھے جاؤ تو نبی نے رسول پیچھے سن کہ اگے آن گے جہا آخر اگاں جانا ہے انہیں کدھر جانا جڑا لانسی آ کے پشا جانا ہی دوارا نہیں اے مستفا کا ملاد کی منافک دسو جی پشا جانا ہی نہیں تو حضور پھر ہزور دکڑو تم آمد تچال مناؤ کیونکہ ملاد پچھوں تے جدو پچھا جانا نہیں تو ملاد کھانا مڑ حکومت والے سکول والے کپڑے لا کے ہر سال آخر جان ہے انگریزال کوئی فرق نہیں دجال بھی اوی جی سائنس لے آدھی ہے نا دجال او لاگ گا جنت اپنے بڑے بڑے سودے جڑے ہونگے نا اج دلی جہ آخو مول بھی صاحبہ سب کچھ اگریز کو آخر رام رام رام اپنی سا تھوڑی جیسے سانو بھی دے دجال آ چلو تھوڑی جی نقد دے ان آخنا کافر دا بچہ کافر ہو مڑ دیکھا جی آخری پہلے دلے ہو بےمان بنو پچھا نبی آل دی نبی دی وال جان جانور سن وحشی سن وحشی سنیا سن غیر مہذب سن انہوں کو ریسرچ نہیں سی کل بتی نہیں تھی انہوں نے گی نہیں ہی ان کو نہیں تھی ہوں تو بابا سب کچھ बदे होने न उस बेनी सन उस वैशी जानवर सकूल दिताबक ने बाल पढ़ते सर रोवाना काफर बनने पैन जी सर सैयद जिलू आख سد آدہ رسول کریم سرکار نود بللہ احمد غالک جب نبی پاک سرکار کا جڑا دور سی وہ تہذیب کا ابتدائی دور تھا ابتدائی تہذیب انگریزوں نے آکر بنائی ہے سکولی آخ در سور بھی آخد اور سکولی بھی آدھ ہاتھ نال کھانا انگلی چاٹنا یہ ویسوں کا طریقہ ہے ہے تو کانٹے کے ساتھ کھانا. وہ جڑے پتر نبی پاک دے طریقے نال نگے تحریب انہوں نے بنائی ہے وہ انہوں مسلمان آخ گا جن میرے دے چھوٹے جریقے نکارت نالکھا وہ بھی کافر یہ دسو اگریز خرو کے متردا کرتے کپڑے پے پاون بھی سی تو کہ کپڑے پہ جے جتو ہے سیبے صاف جتنے मेरी बस सत्त पेंट आले वाला है अगले दिन वो अगे अगली थ खोरा मैं पिछले सलोता मैं सलाम फेर के आख्या मैं क्या यार एक तो साबानी करो पेंटा वाले आखिरी पिछली थाफ खलोया करो ताकि पिछे कोई बंदा ना खलो थी मेहरबानी बस सिर्फ इना क्रम करो थोड़े पिछले कोई बंदा ना खलो नहीं तो दिन बाद नहीं होगी बंदे आखिर बंदे की उठ दिगाह बल्दी फिर कि पासे पैजी समा वेखा मैं आखा कुक्कड़े पुत्रो गिरजे जाओ गिरजे पेंसा वाले सकूली मस्जिद चुनाव करो لگو تماز پڑھنا پڑھنا پڑھنا گمراہ تو بچا میرے نبی فرمایا نے میں یہ پینٹ نبی کا تریقا ہے یا تریق ادرو آخنا یا اللہ بچا یا لاہ خزب والے دے راہ بچا دے راہ تو ادھر کس کے آپ پائی کھڑا ہے تنجر کنجر آکھ رب کو مگنی کہڑی شہر یا فاتے ہیں نا پڑھ یا چاروزار بھی بن ادھر انام والیا والے جمراواں راہ آٹو بچا میرے نبی فرمایا رز والے ہومل یہد یہودی نے بدالی حمل نسارا میں یہ پینٹ شرٹ نبی کا تریز تریقا ہوں ادھرو تکھنا یا لاہ بچان یا لاہ رزب والے گمراہ راہ بچان یہود نسارا راہ تو ادھر کاس پائی کلائے تنجر آ سراب کو پڑھ یا کرو ادھر انگریز دستی بننا ادھر یہ بھی آخر پیسے جیب گل मिसाल ए ना भी उधरों मैं गंद खाधी जावा मैं अपनी मिसाल गंद खाधी जावा उधरों लोगों को बचाया गए बचाया गए फा मारा बचाया जे मेरे ना कुछ चल रोसी है लोग भी आखना है औंतरा बचाइए की मुकाल आप तेन की बचाइए जो पा के सारा अंग्रेज कट्टू बन के सिर तो पैर सही खलो बचाई बचाई बचाई नहीं आते बर्बादी अपनी आप की खड़ा सबू बचाई समझ नहीं आई ने बंदा اعلان والے نبی پاکیب کے دشمن اور تعلیم تو کفر اس کے موٹے دو سارے کپران دے سردار ہر برائی اتو جنم لگے ایک دا کگریزن سے تعلیم چلتا ہے میٹرک شرط ہے حکومت بھرتی ہونا ہے کہ نہیں کیوں کیوں میٹرک شرط سکے سکے بندے سکے سکے میں دیکھے نے پولیس فوج جہاں میں ایک چپیڑ مارا کے پیران تک میں کتنی تو میرے ورگا آدر صاحب بیٹھے نے یہاں ورگا جی سکول نہ پڑھیا ہوے भर्ती कर मतलब यह निकलिया कि हुकूमत आयाकतवर बंदा नहीं आ, बंगा चाहिए दला बंदा चाहिए जे पाकिस्तान ने जंग जीती सी ना पाकिस्तान ने इंडिया तो अनपढ़ फौजी सन जूही चिटे अंगूठे फरक फर के भर्ती है दादा हल भी है जूही तालीम याफ्ताे पढ़े लिखे फौज चाहे ने कुठीच कु निकलिया जाता जे लड़े सनता पैंसठ जित गए इकाली हजार फौजी फड़े गए सन अच्छा उस चलो इना भी उधर लड़ते पाए सन हूं जब तालीम नक पी है افغان مسلمان، قبائلی مسلمان مولوی مسلمان مدرسوں ہر فرق کٹی جی مار ادھر جا मालूम हो या, उने सिर्फ दल्ला बंदा चाहिए। बर्ती करन, दे माद मैं मैन आते तू थ भर्तीदान असा तेन की पता जोड़ा तू जींदा फिरना है असा तेन किताया کس طرح برداشت کیتا ہے اور قدم خدا کی کر کے میرے مگر ہاتھ نہ ہوبران وا دہ سچائی محکم اگلے دن مت لے گیا دس درخواست تقریبا پورے ملک چ کوئی دو نمبر بلا, کوئی دواست دو ہاں جی, جی. لکھ دے, حکومت دے شدر دے خلاف. نہیں بولیں گا. میں جناب یہ دسو بھی گفر ظلم جرم کہڑی جی کونی کیڑی تھان تے نہیں وہ آگے ہر تھان تے میں آخر جناب مر تسا مل لکھ دو میں ایک لکھ دینا میں کہ لکھ دو تے ظلم تے جرم دے خلاف بولنا اسلام کوئی نہیں ہر لگا یہ لکھ دیں دی دی کروڑ پرچے کروڑ یعنی میں اینی گنتی دیا تازہ پاکستان دے اندر فزا کروڑ پرچہ میں کرو نا حق بولن تو باز نہیں میں مینو پتر بدوا میں دو تی مہربانی یہ بدوا ہے میں قسمیہ پانا کسی نے اس زندگی دی دعا دین یہ بدوا یہ کوئی جیون بجان یہ کوئی جیون جان ہے عزت نہیں قرآن کی عزت نہیں نبی فاق کی زرخاستر جیت قرآن لیا درود سلام اشتہار جتھے کفر جا جا نچے جافر آزاد مسلا پابند ہوئے اتے کوئی جیون کا جانے جتھے دین کی دی گل کرنے والے دار بنے میں جو لے گئے سن کیوں لے گئے سن میں بندے ماری پھرنا چشتی یعنی اس گل کا احساس ہے ڈی ایس پی دفتر ماڈل ٹاؤن سندار چھوٹے تو پوچھا پوس والے ہو سکے مولسا ہی ہو سکا مچ جرم کے آخر جرم کے وے گلت نلت آخر صحیح صحیح آخر کسم قدرت میری جان تو جیت حق بولنا ہی جرم ہو جی جی میں کرو چھتی مار میں جی زندگی موت کا معاملہ بندے دوں گا میں کدو کا مر جانا سی میں لک بھیجنا اسی زندگی کے جس زندگی دے اندر بندہ مفلوج ہو کے پیار ہوک کی ہوگا مدرسے بیٹھے ملا اگریز کا کٹو ہوے آ بند ہو سبق بنا دے خدا دی گل ہی نہ کر دے مدر پڑے ترجیح والے پہن قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی ہو رن کلڈر بنانا نسن دورا کرے جنانیا پیچھو تھا حوصلہ رکھو اچھا حوصلہ فزا بیٹھا آپ کا ڈترا کتاب انہاں کے سامنے وکرا ویکو مطالعہ پاکستان انہاں ملونڈیاں دے نہیں یہاں مرادوں دے نہیں یہ سورا نہیں پاکستان نہیں لکھا کھڑا अखी नहीं खाया उची बात में पढ़ो अच्छे قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے دعا بندے اور آئلی زندگی کو ضروری تحفظ دیا جائے صدر ایوب نے دی شریعت دے دشمن ہو بہرور دلاد کہ منا کے مسلمان کہویں سات تو مسلمان <تصفح> انجی جڑا سرکار دی شریعت متحرت رسالت خوش ہوبی ہر خوش دا مخالف ہویم دا دشمن ہو تعلیم دا دشمن ہو جانا ہوں تو سجے خبر سوچو ویکو کیڑا بندہ خوش ہوا ہے میں شریعت دی گل کیتی ہے نا تریوی سال والے پاس بھی جا ناراض ہوگے نا اس کو فل جب راپو بیماری ہے گل شرمحی بھی آخر اور گھر تای انگریزی لا دین لا دین تای او لانتی اور مردوں بے مان بغیر کف چیٹا سکھا والا چا سب بخا تا کا چکلیا تو بد تر اخبار اخبار جنہ واسطے موٹیاں سرخیاں لگا تعلیمی مقرر آتے لکھا گڑا میں شرفا اچھا جیلا ہوافا اور جڑے پرائیویٹ کا ات لکھا نا یہ نہ سمجھا جی سرکاری بچے کھڑے نے اس کنجور اخبار والے سرکاریاں دا نام تا نہیں لیا لڑ نہ پڑھ और भमन लगी नहीं वरना जेड़े प्राइवेट कन्नर हैं सरकार प्राइवेट सरकारिया प्राइवेट बनवाए ने जिन्हें बनवाए ने और अगे बच्चे अखबार भी दस सौ थोड़ा कदों का है دس مارچ دو ہزار سات مقابلہ اخبار جی اخبار دی وقاؤ کی سکول جدو سورے کھلتے ہیں اخبار ہی تو کھلیا ہوتا انج لانتی کام بن جاوے تو ہو گل ہے اکان ویخ ہم دیکھتے ہی نہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ورنہ تینوں نہیں پتا کہ سارا ماوا دادیاں کتا آلٹ ہیں ہوں دیا کے آلچ نے اور سنو اتنے بیان بھی لگا کھڑے نال کی حاملہ ہوئی تو بوائے فرینڈ بھی چھوڑ دیا اخبار پہ سنا حاملہ ہوئی تو بوائے فرینڈ بھی چھوڑ دیا حمل گرانے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چندہ اکٹھا کرنا پڑا انیس سالہ طالبہ کا اعتراف ہے گنا اخبارات اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب جو یعنی پورے پنجاب ماسٹر دی ایک تنظیم ہے اس تنظیم کا نام تنظیم اساتذہ رسالا چھاپیہ کرتا سے اب جز اتنے علامہ اقبال کا دتا ہے شیر تعلیم کے تیزاب نے ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر اگے لکھا اہل وطن تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں آ نال دیتا ہے قرآن قرآن کھلیا ہے قرآن دے لکھا ہے توحید رسالت جہاد مشاہر اسلام نال لگی خری ہے تلوار پیچھے ہاتھ جا تلوار چلاو والا اس ہاتھ دے جھنڈا امریکہ برطانیہ کا یہ آپ نگر کران دی جڑی یہ تعلیم ہے نا تو رسالت جہاد اور مشاہر اسلام یہ چار چیزوں کو قتل کیا جا رہا تعلیم د کا سلوار رسالت دے دشمن قاتل بنتے ہیں جہاد دے دشمن قاتل پنبن مشاہر اسلام آخر نبیا نسولوں بدردان دی کرام صاحب ہے کرام چار چیزاں دشمن بال پیدان دس یہ چارے چیزاں ایسا ایک دشمن کافر تو دا دشمن کافر ہے یا نہیں حسالت کا جہاد کا مشاہد اسلام کا چاریا دشمن جتنے بن رہے ہیں اوتے بال سویرے جنگ نے پھر جنڈی کا دی दीन इमान इज्जत की हर शायद झंडी ज़े ज़े हो गई जब हर शायद झंडी हो गई तो मुझे झंडी कित लगती मैं खुद उन्होंने हवाला दिता स्कूलिया काूल के प्रोफैसर की पूरी तंजीम रिसाला बार प्या रिस साल बार प्यासाला भी ला सब میری یہاں قسطیں بھی لے سک میں اس جگہ تے تہوار ایک خاص اعلان کر دا کہ میرا ایک موضوع ہے عورتوں کی عادتیں عورتوں کی عادتیں وہ oh, عورتوں کو سناوا والا ضروری کیونکہ ہے کیونکہ عورتیں ہی اس لیے برباد ہو رہی ہیں تو برباد کر رہی ہیں نال مردوں کو بھی مرد سنتے ہیں تو کسے پاسے پاس آدھے जो ये कारण आना मुरादा तेरा कख ना रवे खेड़े मौल सुन आया हम बाल मैं घर बिठा रहा मेरी गवां से जावे मेरे न जाविया मेरे गवाडेण दे घर पही है तू नहीं लेन पता नहीं मेरा दिल नहीं लगता پھر آندا چلو دل چلو میرے چاہا بندہ آخنا کوئی شرم کر میرے نہیں لگتا تو ہونے وال لگنا جا بندہ انہیں اکھنا لہ میں ٹی وی لا ہونا ون سب نے نا نال تنا رکھی میری خیر نہیں دع کرو ہاں ایک گل کرنا چاہنا میرے ساتھ منازرے منازرے پہ میری ایک تحریر دا جواب چلیا دے زوم گمان کہتا ہے کاٹ تاری کی اس تحریر دے اندر اس قوم بیچاری بھولی نے کوئی پوچھے نہیں نہ سوچ رہی نہ سمجھ رہی وہ oh, جالی طبقہ ہے جا چتی دا جواب آیا پھر میں لکھیا سی کہ ملتان دے اندر کاظمیاں دے سکول نے دی گلکسی پبلک سکول ایک ہے اس ڈرامہ ہویا ہے ڈراما کالے جن کا اس جن تو جان دکے جن دی ٹیم بلائی گئی ہے ملتان ایسا شروع ہو گیا انہیں مینو واپسی مالمیاں جواب جاب میں واپسی مالمیاں لکھا جاب توجہ ہے واپسی میں لکھا ہونا جواب دن دن شاید دیکھتے کر تو کر کے پڑھا دیا کر تیرے بہت مغروف ہو دی گلیکسی پبلک سکول اس کا ہوں جب پہ دا دن کہ دی گلیکسی پبلک سکول کی جو بات ہے نا سی حضرت جی اتنے پڑھیا جی آپ کو ایسے کسی موقع کا سن کر مشکات باب و فضائل عمر کی وہ حدیث یاد نہ آئی جو ترمزی سے منقول ہے میں آخیا ہے کہ انک والے دن کا ہوا ڈرامہ انہیں جواب دیتا ہے کہ کسی ایسے موقع کا سن کر تمہیں ترمزی شریف باب و فضائل مشکات باب و فضائل عمر کی وہ حدیث جو ترمزی کے حوالے سے موجود ہے وہ یاد نہ آئی کیا مطلب کہ کالا جنگ دا ڈرامہ جڑا جی ہے او فلانی حدیث تے مطابق ایک منٹ دے دیکھو ہی نہیں آتاب ایک آم اردو کی کھیل آم ہو سمر آت النا جی مفتی گجرسی ہوئے کوی حدیث شرح انہیں آپ لکھی اور میں تھوڑی جی سنا چاہتا ہوں توجہ ہے سی حضرت جی اگر آپ ہی پڑھا جی ایک بندہ جڑا اردو پڑھ سکتا ہے اکھا بھی خیال رہے خیال رہے کہ جانچ کے ساتھ جانچ کے ساتھ دخ وغیرہ مملوح ہے بغیر جہاں بلا ضرورت کھیل کود کے لیے بھی مملو غرض صحیح کے لیے دخ تاشا بجانا جائز ہے لہٰذا اعلان نکاح روزے کے افطار یا سہری کے لیے یوں ہی یوں ہی بجانا جائز ہے اور سے جائز یہاں لونڈی پار لونڈی پار نہ تو پردہ واجب ہے نہ اس کی آواز عورت ہے اسے اجنبی شخص دیکھ بھی سکتا ہے اس کی آواز بھی سن سکتا ہے لہذا یہاں یہ اعتراض نہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت کو کیوں دیکھا اس کی سنی نہ اس سے پورا ناچ گانے پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ اب آزاد عورتیں بن سور کر جاتی ہیں یہ حرام کتی ہیں اس حدیث سے بہت لوگ دھوکھا کھا گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ نرے تکبیر نشال اربی سورا اردو بھی مفتی احمد یار صاحب بھی سمجھ نہیں سمجھی <apprent poster> مسلمان کیا تیرا دل ایک گواہی داچ دا؟ گا ڈرامے فلم سب حضور در ندی حدیث جنار کلیا کیوں نہ انگریز کروڑوں روپے دے دس دس لکھ فوج امریکہ بھی وہ کم نہیں کر سکتی جتنے تلا ملا کام کر دے جی آکھے جا گا فلما ڈرامے نبی دی سنت کے مطابق ہے درسوئے اس سارے اسلام قتل کر کے دیا یہ انگریز کیوں خوش ہو کے انہوں کمپیوٹر نہ دے دے, دے؟ کیوں لاکان کروڑ روپئے نہ دے دے, دے؟ ان آکھے گا سور ملا او میری دس لاکھ فوج لڑیے مسلمان مر گئے شہید ہوئے مگر اچھا کفر بغیر اسلام ثابت نہیں کر سکے تجا تو, تو میں بغیر او دسو ہوں کوئی لانتی کا پوتر ہو سی جا جہ سور بچوں نو اپنا راہبر من سو من آتے وہ باقی مفتی ہے وہ باقی پیر ہے مومین ہوا انہیں آخنا کنجر کلمہ دوبارہ پڑھن یہ سبق لے کے آئے میں کسما کر کے تاری رائی پی نے سفا آخری پرتا رکھو پرتا لکھی لے لیا جب لیا سارے انوارلو والا سارے رل کے لکھے سوکس سال بھی منو آپ رل کے لکھے انہوں نے آخو یہ جب یہ گل کا جب کہ کیا ساڈے نزدیک فلما سب کچھ حضور دی حدیث مطابق نے بول لو گے تو تصا بول پاؤ گے منہ ایک دبان ہے بولو خان محنت نہیں لگتی محنت دبان نہیں لگتی ہے سروس کنڈے اور دس کی رہا کو سڈا قرآن بھی گیا حدیث کی گئی ہے ساتھ چھڑکنے چھڑکائیے جا نم جائیے اور اتنے مفتی صاحب اس جلد جل لکھے توجہ مفتی صاحب تیرے اور تیری خطا کوئی ہوا فرما نے پنجوی دل لکھا ہے جڑا اما عیشا پاک پچھوں حضور سرکار کندھے مبارک کے منہ شریف رکھتے نا تھا جڑا مسجد پلک تھا جنگ دی جہاد دی تربیت مسجد لڑائی کیڑنی سن پائے انہاں ایک نکتا لکھیا ہے اور سلے مرداں وال ویکنے کی ممانت مردوں کی ممانت ہل نہیں جب آئیے مشکانت فرما دیے آپ فرمایا جدو میرے حجرے کے اندر نبی پاپ دفن ہوئے घर के बेहेो अपने हुजरे बगैर परदे तो जाती सैं समझी स मेरे शोहर दफन होए ने जो अबू बकर दफनोए नहीं मैं मुड़ भी चेहरे के परदे तो बगैर जाती सैं समझी स मेरे बाप दफन होए ने جدو بن خطاب نے میں اپنے اپنے کمرے جب بھی داخل ہوا آر سارا تحقیق سارا دسو عمر جیسا پاک قبر پاک اپنے گھر اپنے گھر دے سہم تو کن وار ضرورت نار بندے نو اپنے کمرے جانا ہے لیکن جن وار جان وہ جیڑیاں قبر والے تو ایڈی شرم کرتے ہیں وہ ممانت اتر بعد کیا وہ کسے غیر نیکدیا ہو گیا میںفتی صاحب کتاباں پڑھیا ہوئی لیکن میں اس کتاب چال حاصل ہوا ہو میرا تل منا جی مل سکی نا تھوڑا معلوم ہوا باقی کرو اللہ تعالی سان سننی بڑھاوے امام اہل سنت پیر علی بابا فرید والا سننی بڑھاوے کہ کرنا اور سلام آخنا مکرو ہے جدو نعر نعرا تحقیق نعرہ خلافت آخ دے آپ آ جانے نے وکرا مولا علی تکلیف ہوں اگر منافق منافع پہچان مولا علی دا نارا ہے تو شیعہ کو مار دیں شیعہ کو مار دیں پکے منافع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی پر لانت کی ہے لانت اللہ کسی کو مسجد نبی میں کتے کا پتر کہا ہے لے, تو حضرت چھوٹا ہی نہیں میرے نبی سرکار, سرکار تک تو پہنچے ہی نہیں آوڑا جہا منہ مخا گیا تک من پتہ لگ جائے بغیرت بندے بیٹھا ہے کوئی میرے نبی سرور نے فرمایا ہے, مذہب لوگ جہنم دے کتے نے مسلسل مسل یخمل مسل اللہ یا دلہ <ściks multi اللہ>. مولا فرما جنا لو تورات کا مکلف بنایا گیا تورات نہیں مثال کھوتے بیٹھا بہلی بیٹھا بیٹھا انہیں منہ دبا تھوڑا جا میں اللہ سی سی بارے دعا خراب لگ لگے اللہ تعالی فرمایا کتے ورگا ویلی نا کی آخا ہاں سو دے بارے میرے نبی سرور فرمایا حدیث سے ملم تکن ہندو سد کتن فلانا جس کے پاس صدقہ نہ ہو وہ یہودیوں پر لانت کرے کیا مطلب صدقے دا صدقے کی طاقت نہیں رکھتا یہود لانت پاوے گا صدقے کا ثواب پاوے گا اللہ اللہ کتاب اپنی کھولیاں پر نہیں کھول کے سنا رب فرما ہے انہیں اللہ بھی لانت کر دے لانت والے بندے بھی لانت کرتے آ کے چوچیا چوچا دین سمجھا بنائی ادیش پارک ایک مثال آئی ہے ہزور نے فرمایا بنی اسرائیل دے توجہ بنی اسرائیل دے کسے بندے کو بنی اسرائیل دے کسے بندے کول ایک بندہ مہمان جا بنیا ان کتی ک وہ کتی چی اس آخر میرا مہمان ہے پر حضور نے فرمایا کتی پیٹ کے بچا بچا بھاؤ پیا حضور نے کٹا مال شریفارے کنیا کتاب کے نہر کر فرمایا وہ یہ مثال ہے اے مثال اے اس اللہ تعالی نے نبی نبی کی تھی وحج اے مثال اے آخر زمانے دے لوکاں دی اس ویل آلم آلم گل سن کے چپ رہن گے یہ جڑے چاہل ہون گے وہ چی کا گلوڑا بولے کشتی صاحب برائے مہربانی ایک شیر سلطان بہو کا سنا دیں عالمی ملاد کانفرنس عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں وہ میں سمجھایا ہے کہ وہ چالیس سال والا ملا ہاں حضور دی مخالفت شریعت دی مخالفت ہے حضور دا ملاد کیا مسجد میں لکھائی کرنا اور پھول وغیرہ نقشے بنانا اگلی دیوار نہیں بنا سکتے مکرو ہے دل ہے اگلی دیوار پکا مکرو لکھا ہے پاش والیاں کر سکتے ہو لیکن دو... گنگا الٹی پکتی یہ بنادے ہی اگلیاں مسجد اتنے نہاری اگے وہ کڑی تھی میں کسبیا پیا نہ کئی بندوں میں دیکھا اور نماز در اپنے فوٹو ویچ کے بال بنا سن سارے سامنے والے دیوار نہیں بنا سکتی کیونکہ سامنے نا نمازی کی توجہ اتر جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو سور کہا ہے تو حدیث پیش کو نبی سرور واضح عند غیر ہی کا مقلد حضور نے فرمایا قال نبی پاک نے فرمایا نیک بندے علم حکمت دلا بندہ مثال اس کی میں خنزیر دل تے سونے دا ہار پوا نہ سمجھا سلجھ ہاں باندر باندر نچنگ بنو میا بارے باس بنو می باز تمام کرے کردرت معاویات نے بنو میا جی نے حضرت امر عزیز بنو می جی آ, بار جزید اس طرح خبیف لے دعا کرو اللہ تعالیٰ سویرے دس بجے پاک پتن شریف خطاب کرنا ہوں پتا نہیں ایک وقت ہو گیا ہاں جی جنہیں کشت شیر تھوڑنا بار کشتیں لے لو اللہ مسلے بار کچھ یا یار العالمین ہدایت پرما معافی دے ہر شرط محفوظ فرما،, اصلاً جو خطا کی تھی محفوظ فرما جو خطا کی فرما جو حق آخیا اس قبول فرما سارے درستے ذریعہ نجات بنا دشمنان اسلام کو تباہ فرما دین حق کا بول بالا فرما اللہ تعالی علیہ دل اللہ اللہ ٹرتاف حق بیان کیا جائے تک چڑتا ہی چڑتا ہی تو دوستو, دوستو, دوستو جس طرح بائی شرافت صاحب فرما رہے سن بھائی مولوی حضرات خوشخبری سنا سوکھ ہے کے دیاں پلا تسان جنتی آم والے تسان جنتی اثر جنتی سٹیج والے جنتی حضرات جنتی یہ کوئی مولوی خوشخبری جنت کی سنا کی اجازت نہیں دیتی گئی خوشخبری اگر جنت دی سنا, سنا سکتا تو صرف جنتخبری میرے مصطفی فرما مولوی آپ کا پتا نہیں جنت خوشخبری سڈا کام خوشخبری سنا نہیں ساڈا کام ہے جنت کا راہ دسنا اللہ پاپ سارا نصیب فرما دن تو احبابِ بابے رامے قدر یا پیر فکیر سانو جنر کی خوشخبری نہیں سنا سکتے پتہ کوئی نہیں کون نے ساری خوشخبری سنا لی جن اللہ تبارک مطالعہ سانو عمل کرنے کی جب وزو کرے گا نہیں تو آ کے بےڑا ورک کیا ان شاء اللہ حضرت صاحب سانو حق بیان فرما نصیب فرما یہ ہو جائے, جائے میں کہنا حضور گلام چاند پیدا ہو جانے پوری دنیا, دکایا جائے پوری دنیا, دکایا جائے پوری دنیا کی کایا پوری اس وقت پورے پاکستان کے اندر الحمد الحمدللہ الحمد مرد مردر حضرت مولانا صاحب مات جانتے جانتے نے اگر حق سننا وے تو اس مرد درویش بوٹے لا میں سدکے جا اس باغبان تو جس باغبان نے سونے پودے اللہ پاک ہاں جی اور اللہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا بجلی کے چراغوں سے روشن کلندر لاہوری رحمت اللہ نے سچ فرمایا سچ فرمایا تو اللہ تبارک دی توفیق نصیب فرما اللہ تبارک تالا نے فرمایا ہے اے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ ذرا سبحان اللہ, کیونکہ اللہ تعالی کی شان بڑی اچھی ہے اچی ذات ہر چیز میں فن فلا ہو جانا مٹ جانا یہ جس نے ہمیشہ رہنا دوستو سب سارے کا حت بنتا ہے آلمی اجازت کرنا اللہ تعالیٰ نے سرکے قرآن کے اندر, اندر بھی کے اندر بھی سرکار نے کہ اے عالمِ دین فقیر درویش لوگ جب تک آ جان چل کے حق کا پیغام سننے واسطے اٹھ کے تیار ہو اپنے دل میں ٹھوس پو جو میرے جو میرے فکیر آلمدین انہیں گل ایمجان میرے فکیر میرا ہے میرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ, اللہ ربزت نے سنماشاء اللہ سبحان اللہ زندگی کے اندر پھر موقع دتا اس گانے تیسری چوتھی محفلے اللہ تبارک تعالی اس پورے محلے کا نام نشان مٹا دے وے اپنے حق کا جھنڈا بلند کر کے ساری قوم وہ دے کہ میں اپنا طاقت والا ایک کفر نے مٹ جانا دوستو اس دوست آس نہ رکھو دنیا گندے جڑے دنیا کے پیچھے پینے فلا فریخ پڑھ کے دیکھے پیچھے جڑے حق میں نسم خدا سو سال تک کی چودہ سو سال حق والے کا ذکر بھی اہم قرآن نے فرما چلے سدی اندر اس طور دوست حق بولنا بڑا اور حق سننا بھی بڑا اور دو چیزاں اللہ تالا نے فرمایا مانوا لے مجھے دو چیز بڑی پسند آئی نامدار سلحسائی آخیا رسول میرے حبیب تیری ہمت کے اندر مو پسند نے نامدار سل اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارد کی مالک اگے یار بول کہ چیزاں پسند آئی دو میرے محبوب تیری ہمتر دو چیز پسند آئی بریائی کر دینے جڑے لوگ کوئی بھی محفل کرا دیتے ہیں بڑے بڑے رنگ دیا محفل آئی یار ہم لوگ دیکھنے پہ آ جلدے جلد آئی دیش کو لوا ٹائم نہیں محمد الطارف چستی صاحب لائے اللہ تبار مطالعہ دی مدد چاہیے اور فکیروں کی سنگت چاہیے سان اللہ اچھے بھی اپنے فکیر کے نال رکھے اور قیامت والے دہڑے بھی اپنے فکیر کے پیچھے رکھے ایک شیر سن لو فکیر اگر زیادہ امریکہ شتاب کر سناؤ گے تے شاء اللہ سنو گے تو دل ٹرے گا سڑے گا نہیں ٹرے گا بامن کا ٹرد تو دل سڑا ہے حق کیوں بیان ہو گیا حق کیوں بیان ہو گیا اور تری حق تیرے پیو د اللہ تیرے زمین دے تے اور ملکیت اور مالکی ملکیت ہے انہوں کے ہمیشہ رہنے ایک شیر سناتی ہے باہی سرکار کا اللہ کے فقیر نے میں نگاہ ماریم چودویں سدی اندر دے اندر اللہ کے فکیر سان کر اللہ دی ذات تو مدد منگو پھر منگوی فکیر ہر ایک فکیر نہ سمجھیے فکیر حق بولتے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اپنی داد کی پرواہ نہیں کرتے نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں نہ وطن کی پرواہ کرتے ہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے قسم خدا دی اللہ کے فکیر جڑے ہوتے شریعت شریر رسول کے پچھے رلتے ہیں اپنی جان دین تک جانے اور اللہ تبارک تالا نام پایا پنجے چوک لینے بسم اللہ کر کے تے سن سہایا اللہ تالا سارے سمجھتا فرما چا ایک دم سجن ساڈا ایک دم سجن لک اصا ایک دے مارے مر دے ایک دے پیچھے جنم دیا چور بنے در در دے اے اے اے اے اے لگیا دیڑیاں با چھوٹے موٹے مکان کیوں نہیں